بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے قل یا ایوہ الكافرون لا بد تم آب نبی دل اعبد دون مین آپ فرما دیجئے اے کافرو میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جنہیں تم پوچھتے ہو اور نہ تم اس رب کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور نہ ہی میں آئندہ کبھی ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن بتوں کی تم پرستش کرتے ہو اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں سو تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے ہے